الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه و منقدا بدیعی وصطناب سنتیبتی الدین محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق اور ہمارا درس جاری ہے اور آج حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو دس پڑھی جائے گی اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ علیہ جی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامہ جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن انہیں تمام اولین و آخری جب میدان میں جمع ہو جائیں گے اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا اور ایک عجیب ابہام کی کیفیت ہے حافظ میں کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب में میں بعض روایتیں نقل کی ہیں کئی صدیاں سینکڑوں सदियां وہ میدانی معاشر میں کھڑے رہیں گے بعض روایتوں کے مطابق تین سو ساٹھ سال کھڑے رہیں گے اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا تو پھر وہ آپس میں یہ بات کریں گے لب تشف ن اللہ ربین ہم شفاعت طلب کریں رب اعلیٰ پر یہ کوئی سفارشی ڈھونڈے شفیع جو رب اعلی کے پاس جا کر سفارش کرے حساب و کتاب شروع کرنے کی حتیٰوریحہ یریحنا ممکان نا کہ ہمیں راحت دے دے ہماری اس جگہ سے جہاں ہم کھڑے ہیں جو معاشر کا میدان ہے اور حساب و کتاب شروع ہو یہ ابہام کی کیفیت جو انتہائی تکلیف دہ ہے یہ ختم ہو جب کہ سورج بھی ایک میل کے فاصلے پر ہے اور بہت ہی شدت کی گرمی خطرناک پسینہ اور اوپر سے یہ ابہام اور میدان معاشر کی جو ایک دہشت کرب ناک منظر نبی علیہ السلام تو کے موقع پر ایک دعا کیا کرتے تھے کہ انی من اللہ معنی آوم القیامہ یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں قیامت کے دن میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو جن لوگوں کی جگہ یہ تنگ ہو کھڑے ہونے کی اور ہلنا جلنا ممکن نہ ہو تو کس قدر ان کا معاملہ اذیت ناک ہوگا اور کس قدر وہ تکلیف میں ہوں گے چنانچہ آپس میں باتیں کریں گے کہ کیوں نہ ہم کوئی سفارشی تلاش کریں رفتال کے لیے کہ وہ حساب و کتاب شروع کرے حتیٰوری حا نا مکانا کہ ہماری جگہ جو ہے جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں یہاں سے راحت مل جائے فیا آدم تو وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ انت انت اللہ خالہ کا کلو ہو آپ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے یہ آپ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا بنافا خا فی کا میرے روح اور آپ نے پھونکا اپنی روح سے روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہر بندے میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے اور اس روح کا اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہونا یہ روح کے لیے ایک شرف کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس ٹکڑے سے حدیث کے اس ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہاتھ ثابت ہوئی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بطور صفت کے ثابت ہے یدن اس کی عربی ہے اور یدعم تسنیہ دو ہاتھ تو ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں لیکن کیسے ہیں یہ معلوم نہیں کیفیت ہمارے لیے مشہور ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا اس بات ہے ثابت ہیں زیادہ ہمارا ایمان ہے مگر وہ ہاتھ کیسے ہیں وہ ہم نہیں جانتے ہیں. کیفیت اللہ جانتے ہیں؟ مخلوقات کے بھی ہاتھ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوقات جیسے ہیں جواب یہ کہ نہیں کیوں کیونکہ لگی سک مسلح ہی شعین اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ ذات مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے اس کی ساری صفات اور اس کے سارے افعال کیسے ہیں جیسے اس کے شیان شان ہیں مخلوقات جیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ ذات تشبیح سے پاک ہے تو آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا روپ ہوں کی آپ نے اور پھر وہ امر الملائکہ تھا فساد اللہ کا حکم دیا اللہ نے فرشتوں کو جنہوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا کون فرشتے جو صدیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر چکے اور ان فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا آدم السلام کے لیے جو ابھی تک ایک سجدہ نہیں کر سکے یہ نو انسانی کا شرف ہے یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے جب اتنا مرتبہ ہے آپ کا اللہ تعالی کے ہاں تو فشفا علم اندو رب تو ہماری سفارش کر دیں رب اعلی کے پاس جا کر سفارش کس چیز کی کہ حساب و کتاب شروع ہو حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش کر دیں آدم علیہ السلام جواب دیں گے لس تو ہوں اس مقام پر میں نہیں ہوں میں اس اہل نہیں اس قابل نہیں ہوں کہ آج میں سفارش کے لیے جا سکوں یذکر گرو خود اور اپنے گناہ کو یاد کریں گے وہ گناہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ جو دانہ تھا اسے چکھ لیا اللہ نے روکا تھا لا تقررہ ہادی شجا اس درخت کے قریب نہ جانا چلے گیا اور اس کو چکھ لیا اللہ تعالی کی نافرمانی ہو گئی تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے اس سوال کا سامنے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنے میں اس مقام کا حل کیسے ہو سکتا ہوں تو پھر تم کیا کرو اے اتو نو تم نو علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اب رسول باص اللہ جو پہلے رسول ہے جن کو اللہ نے مبعوث کیا نوح علیہ السلام ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے سفارش طلب کرو تو نوح علیہ السلام بھی کیا کہیں گے کہ لستو و کہ میں اس اہل نہیں ہوں یہ میرا مقام نہیں ہے میں جب کوئی خطی ایسا ہو بھی اپنی غلطی کا ذکر کریں گے وہ غلطی کیا ہے بعض روایت میں کہ اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی بد دو کر بیٹھے اور بعض روایتوں میں جو اپنے مشرو کر کافر بیٹے کی سفارش کی انہو من انہلی کہ وہ میرا اہل ہے اسے غرق ہونے سے بچا لے تو فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالی کی عدالت کا سامنا ہے تو میں اس مقام کا اہل نہیں ہوں اور میں سفارش نہیں کر سکتا تم کیا کرو اے تو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے لے لو یا غور کریں کہ یہ انبیاء اور ان کی خشیت اللہ تعالی کے خوف کا عالم جبکہ بعض بعض میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ ہر نبی یہ بات کہے گا کہ ان نہ ربا نہ قدغاز غضب یوم غازہ بند لم یا غبا قبلہ مثلا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوں سفارش کیسے کریں جبکہ ہمارا رب آج غصے میں ہے اور اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور نہ آج کے بعد آئے گا کیسا شدید غصہ جب اللہ تعالیٰ ایک انتہائی شدید غضب میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا سامنا ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کہیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے اور ساتھ ہی فرمائیں گے کہ اے تو موسا موسا علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اللہ کلم اللہ جس سے اللہ نے کلام کیا شرف ہم کلامی ان کو عطا فرمایا بھائی تو موسا علیہ السلام کے پاس جائیں گے خطی عطہ موسا علیہ السلام بھی اپنے گناہ کو یاد کریں گے بلکہ نور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے کہ عور ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے لے جاؤ اللہ تاخض اللہ خلیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا مقام خلت عطا فرمایا تھا اور یہ پوری کائنات میں دو ہستیوں کے لیے ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے خلیل بنایا اور خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو جس کی دوستی ہر قسم کے قضل سے پاک ہو مکمل کامل و اکمل دوستی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اور ایسے اللہ کے دوست تھے کہ اس دوستی میں کوئی خلل نہیں تھا جیسے فرمایا تو ابراہیم اللہ وفا ابراہیم جو بڑا باوفا ہمارا بندہ ہے باوفا ہمارا دوست ہے اب قاض الرب اسلم قال اسلم رب العالمی اللہ نے کہا کہ میرے مسیح بن جاؤ فرما بردار بن جاؤ تو فوراً فرمایا کہ میں رب اعلیٰ کا فرما بردار ہوں جس کی کامیابی اور جس کی صداقت کی دلیل جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا وقت ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ فلم جب دونوں باپ اور بیٹا میرے فرما بردار بن گئے یعنی باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوگیا تو اس سے بڑھ کر افاعد کی دلیل کیا ہو سکتی ہے تو فرمائیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ جو اللہ کے خلیل تھے بھیا ان کے پاس آئیں گے فیقول وہ بھی فرمائیں گے لسک ہوں کہ میں بھی اس مقام کا اہل نہیں ہوں اور میں بھی رب اعلیٰ کے پاس جا کر سفارش نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ ہمارا رب آج غصے میں ہے اور اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد نہیں آئے گا تو میں کیسے سامنا کروں تو تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کون ہے اللہ کلم اللہ جس سے اللہ نے کلام کیا تھا باتیں کی تھیں یہاں اللہ رب العزت کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے اس کا کلام فرمانا حق وہ کلّ منسا تکلیم اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام سے کلام فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کلام فرماتا ہے یہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام فرمائے گا آہل جنت سے اور آہل جہنم سے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یہاں ثابت ہو رہی ہے کلام کیسے فرماتا ہے جیسے اس کے لائق ہمیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی تشریح کی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے ہم نے مان لیا ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں ہوئی جب بیان نہیں ہوئی تو ہم اس کیفیت کا تعین کیسے کر سکتے وہ انتقول و مالا تالمون اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں تم باندھو یا منسوب کرو جس کا تم کو علم نہیں تو کیفیت ہم نہیں جانتے اس کا کلام فرمانا پر حق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کلام کیسے فرماتا ہے جیسے اس کے لائق ہے کیا ہماری طرح کلام فرماتا ہے نہیں کیوں نہیں سکے مثل ہی سہی اس جیسی کوئی چیز نہیں موسار اسلام کے پاس آئیں گے تو موسار اسلام بھی اپنی غلطی کا گناہ کا ذکر کریں گے اور یہ گناہ جو ایک مکہ مار دیا تھا ایک بندے کو جو جھگڑا کر رہا تھا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی مکے سے عام طور پر انسان مر پہ انسان مرتے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان اور اس کی حکمت اسے مکہ رسید کیا اور وہ مر گیا تو فرمائیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنے مجھے سوال کا سامنا ہے تو میں کیسے جا سکتا ہوں رب رفتالا غصے میں ہے سے اللہ تعالیٰ کی سفت غضب بھی ثابت ہوئی جیسے اس کی صفت رحمت ہے ویسے سفت غضب بھی غصہ بھی فرماتا ہے غصہ کیسے فرماتا ہے جیسے اس کے لائق ہے مخلوقات جیسا نہیں مخلوق کو غصہ آتا ہے تو اس کے مزاج میں ایک تبدیلی واقعی ہوتی ہے تغیر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں کوئی تغیر نہیں کہ غصہ کیسے آتا ہے کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے تو ہم تو ایمان لائے ہیں. ہمیں تو دلائل سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ غصہ فرماتا ہے اس کی صفت غضب حق ہے ہمارا سر ایمان ہے غضب کی کیفیت کیا وہ ہم نہیں جانتے لہٰذا کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ نے بسا دیا اس پر ایمان لے آؤ تو موسا علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ عید عیسا تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے اور موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کیا ازر پیش کریں گے کہ مجھے تین جو جھوٹ ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالی کی عدالت کا سامنے حالانکہ وہ تین جھوٹ نہیں ہیں ان کو مریض کہتے ہیں طوریہ ایک بات کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو تویا یہ جھوٹ نہیں ہوتا ابن ابراہیم السلام نے جھوٹ کیوں کہا یہ کہ ان کی خشیت اور تقوی کی علامت ہے جتنا ایک انسان میں تقوی زیادہ ہو ہوگا وہ اپنے چھوٹے سے معاملے کو بھی بڑا گراں سمجھے گا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ تینوں محاری ہیں تینوں طوریہ کی باتیں ہیں مگر وہ ان کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں حالانکہ وہ تینوں وہ محریض ہیں جن میں ان کے پیش نظر دعوت کی حکمت تھی بیان توحید کی حکمت تھی مثلاً بتوں کو توڑ دیا اور پھر وہ جو کدال تھی وہ بڑے بت کی گردنے میں لٹکا دی اس کو نہیں توڑا اور جب قوم آئی بت خانے کا منظر دیکھا تو پوچھا من فائل هذا انتا فعالت ابراہیم ابراہیم یہ تم نے کیا ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ کہ بل فال ہوں کبیر اس بڑے کا کام ہے ارب توڑا خود ہے یہ جھوٹ نہیں ہے یہ ان پر اقامت حجت کے لیے بات کی کیونکہ ان کا جواب یہ تھا کہ یہ تو ہل نہیں سکتے بول نہیں سکتے ان سے ہم کیسے پوچھیں کدال چلا نہیں سکتے ان سے کیسے پوچھیں ابراہیم علیہ السلام کو اکامت حجت کا موقع مل گیا یہ بول نہیں سکتے ہل نہیں سکتے انہیں تم مشکل خوش اور اللہ مانتے ہو اس دلیل پر پوری قوم خاموش ہو گئی یہ جھوٹ نہیں بلکہ وہ توریہ کی بات یا ماریج میں سے اکامت حجت کے لیے کسی طرح تہوار کے موقع پر جو لوگوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ سنا کہ اتنی سقیم میں بیمار ہوں حالانکہ بیمار نہیں تھے مگر مقصد یہ تھا کہ لوگ بیمار سمجھ کے مجھے چھوڑ جائیں اور میں ان کی عدم موجودگی میں ان کے بت خانے کو تہس محس کر دوں اور ایسا ہی ہوا اور واقعی ایک موحد بیمار ہوتا ہے مشرقی ان کی شرف کو دیکھ دیکھا کہ یہ قوم بت گر اور بت فروش ہے اور بتوں کو سجدے کرتی ہے کوئی ستاروں کو کوئی سورج اور چاند کا پجاری ہے جو موحد ہوتا ہے جس کے اندر توحید کا درد ہوتا ہے اقامت توحید اس کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے وہ یقیناً روحانی بیمار ہوگا مشرق ان کے شرف کو دیکھ کر اور اسی طرح اپنی بیوی سائرہ یا سارا ان کو اپنی بہن قرار دیا تو ہر مسلمان سے دو رشتے ہوتے ہیں ایک رشتہ خون کا یا ایک تعلق بیٹا ہے بیٹی ہے بیوی ہے شوہر ہے اور ایک رشتہ بہن بھائی کا یہ اسلامی رشتہ سارا کو اپنی بہن کہا کیونکہ جس بادشاہ کی چنگل میں تھی وہ اگر بہن ہوتی کسی کو اس کو نقصان نہیں دیتا تھا بیوی ہوتی اس کو ہتھیار دیتا تھا اس لیے اپنی بہن کہا تاکہ وہ اس ظالم کی دسترف سے نکل آئیں اور بہن اس لیے کہا کہ وہ دینی بہن ہے دینی رشتہ ہے یہ تو تینوں ایسے محریض ہیں جو جھوٹ ہرگز نہیں ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خشیت کہ مجھے ان تینوں معاملات میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا ہے وہ کہیں گے موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ موسا علیہ السلام کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کا کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجیے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے لستو ہو کو میں بھی اس مقام کا اہل نہیں ہوں مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ساتھ ہے انتقالی وہ امی وہ امی الحمد للہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سب اپنا معبود بنا لو حالانکہ کہا نہیں مگر عدالت کا سامنے اس سے اندازہ کرے کہ وہ عدالت کتنی خوفناک ہوگی حالانکہ کہا نہیں ہے مگر اللہ کے سامنے حاضری کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے سوال کو سننا تو جو لوگ گناہ میں ملوث ہوں گے ان کے خوف کا عالم کیا ہوگا اس لیے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تو اللہ عمر حاصم نے حساب ہے یا اللہ میرا آسان حساب لیجیے ایک بار ام المومن نے پوچھ لیا یہ آسان حساب کیا ہے اور مشکل حساب کیا ہے اور کہ انما مظاہر العرض آسان حساب ہے گناہوں کا پیش ہونا اللہ تعالی بندے کو قریب کر لے گا گناہ پیش کرے گا بندہ اقرار کرتا جائے گا اقرار کرتا جائے گا یہ عرض ہے جب تک معاملہ عرض کا ہے گناہوں کی پیشی ہے اس وقت تک آسان حساب اللہ تعالیٰ آخر میں معاف کر دے گا اور مشکل حساب منوق شبقت اٹھ دے گا جس بندے سے حساب میں مناقشہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھ لیا تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا وہ انسان مارا گیا اللہ تعالیٰ کی کیوں کا جواب کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی یہ آسان اور مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا بہت ہی خوفناک اور دہشت گرد چیز ہے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے ارحبو الا غری تم کسی اور کے پاس جاؤ تم کسی اور کے پاس جاؤ اور یہاں جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ فرنگے کہ اتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ فقط غفیر رہو مات قدم ضمب ما آخر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے اگلے سارے گناہ بخش دی ہیں اب تو گناہ ہے ہی نہیں کوئی مگر رب تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کوئی گناہ کا ارتقاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ آپ مقبول لہو بخشے بخشائے اور جو بخشا بخشایا ہوتا ہے وہی شفاعت کا سفارش کرنے کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرم اسی کو نصیب ہوتا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام السلام کے فیا اتھو لوگ میرے پاس آئیں گے فستا دن اور ربی میں رب اعلیٰ پر اجازت طلب کروں گا میں کہوں گا کہ ہاں یہ میرا مقام ہے یہ میری اہلیت ہے کہ میں رب اعلیٰ کے پاس جا کر سفارش کروں یہ شفاط قبرا کہلت یہ شفاط عظمت بڑی شفاط یہ سب سے بڑی شفاعت حساب و کتاب شروع کرنے کی یہ شفاعت کوئی طاقت نہیں کر سکے کہ سوائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی حضی صاحب نے پڑھ لی آدم علیہ السلام نور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا اور علیہ علیہ السلام سب کہہ رہے رفت و نا ہمارا مقام ہی نہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے روایا کہ میرا مقام ہے میں سفارش کروں گا کہ رب آیا پر اجازت طلب کروں گا فی بار بقاعد الفاظ جب میں ربط اعلیٰ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا فیادہ علی ماشا اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا جب تک چاہے میں سجدے میں پڑا رہوں گا اتنا طویل سجدہ وہ اللہ ہی جانتا ہے طویل سجدہ ہو اس وقت رب آئلہ اس سجدے میں اپنے پیارے رسول کو سکھائے گا دعائیں اپنی حمد و ثنا سکھائے گا اور براہ راست اللہ کے پیارے بیگمبر وہ حمد و ثناء کریں گا جو آج سے قبل کسی نے نہیں کی وہ ذات کس قدر تعریف اور حمد کے مستحق ہے اور کیا اس کے محامد ہیں اور کیا اس کی صنع ہے اور کیا اس صنع کا مقام ہے یہ جی انسانوں کے بس سے باہر اس کی معرفت سما یقال قوضی مجھ سے کہا جائے گا ارفع اراستہ کا اپنا سر اٹھائیے سل تو توڑتا اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا بکل تسما اور بات کیجئے آپ کی بات سنی جائے گی بشفا تشفا اور سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گا اس کو مانا اللہ کے پیارے پیغمبر بھی جاتے ہی سفارش نہیں کریں گے اور نہ سفارش کرنے کی طاقت اور ہمت نہ سجدے میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و صنا بیان کریں گے ابھی ایک سجدہ ہوگا پھر براک اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اب بات کریں آپ کی بات ہم سنیں گے اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کریں گے یہ ہے نبی علیہ اسلام کا شافع روز جزا ہونا اور یہ شفایت قبرا حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش تو آپ کی اس سفارش سے اس شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا عرف اراسی میں اپنا سر اٹھاؤں گا فاحمد و ربی و ادبی اس وقت میں اپنے رب کی حمد بیان کروں گا ایسی حمد یو علم و اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھے سکھائے گا اسی وقت وہ حمد میرے دل میں اللہ تعالیٰ القاع کرے گا ثم اشفا پھر میں سفارش کروں گا وہ سفارش سنی جائے گی حساب و کتاب شروع ہوگا حدیث میں اختصار ہے یعنی شفاط قبرہ کے ساتھ دوسری شفاعت کا بھی ذکر ہے انہیں یعنی سدیش میں دو طرح کی شفاعت کا ذکر ہے ایک ہے شفاط حساب حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش یہ شفاط قبرہ کہلاتی ہے جو خاصہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ایک ہے شفاط اخراج جن لوگوں کو جہن میں جھونک دیا گیا اگر ان میں کوئی موحد ہے اہل توحید ہیں تو ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت جنا چاہیے حدیث دو قسم کی شفاعت میں مشتمل شفات حساب اور شفاط اخراج شفاعت اخراج کا معنی جہنم سے نکالے جانے کی شفاعت اللہ تعالی کیا کرے گا پی حد حد اللہ تعالی میرے لیے حد متعین کرے گا ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو یا آپ غور کریں کہ شفاعت کا مقام کتنا اہم ہے اور اس کی معرفت کتنی ضروری ہے یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر شافع اکبر ہیں سب سے بڑے شافے مگر جاتے ہی شفاعت نہیں کریں گے اللہ کی حمد طویل سجدہ جب شفاعت کی اجازت ملے گی تب شفاعت کریں منز اللہ دکھا اللہ دزن ہی اور اللہ تعالیٰ کے پاس کون شفاعت کر سکتا ہے جب تک اس کا اذن نہ ہو جب تک اس کا امر نہ ہو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو کوئی بندہ شافع نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو یہ معاملہ شافع ہے اب اس کی سفارش کرنی ہے مشقو کوئی بندہ مشہور بھی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا اذن رضا نہ ہو جیسے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے برا الا لمن اللہ کہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف ان کی جن کی شفاعت میں اللہ راضی ہو یہ فیحدلی حدن اللہ تعالیٰ میرے لیے حد متعین کرے گا کہ فلاں فلاں کسی شفاعت کر لو اور شفاعت کے ذریعے انہیں جہنم سے نکال دیا اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حد کے مطابق میں ان کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے نکال نکالوں گا فخرجهم من النار ان کو جہنم سے نکال لوں گا وہ تو خیر عمر جن اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا اللہ تعالی کے عمر سے ان کا جہنم سے اخراج بھی اللہ کے امر سے ان کی شفاعت بھی اللہ کے امر سے جہنم سے اخراج بھی اللہ کے امر سے اور جنت کا داخلہ بھی اللہ تعالی کے امر سے فم اعود پھر میں واپس آؤں گا فاقعو ساجدن اور پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا مسلح پہلے کی طرح پھر سال سال اور یہ تین بار یہ چار بار ہوگا بار بار جاؤں گا سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ حد مسعین کرے گا اور میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں منتقل کر دوں گا سارا اللہ کے عمر سے اور یہ تین یا چار بار ہوگا حتیہ ماں باقی نار علامن حرس القرآن حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہے قرآن نے کیسے روکا جیسے خالدین حفیظ بعض لوگوں کے بارے میں یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مشرقی نفار ہیں تو ماں ہوں بے من النار یہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے یہ قرآن نے ہے یعنی حفاظ القرآن جن کو قرآن نے روکا میں جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا قرآن نے ذکر کی وہ رہ جائیں گے وہ نہیں نکالے جائیں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے شرک کیا فقان خدا قطاض اس حدیث کا راوی ہے انس کا شاگر وہ کہا کرتے تھے یہ حبت القرآن قرآن نے روکا اس کا کیا مینا جن, جن کا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے مراد یہ قرآن نے روکا کیا مینا جن کو قرآن نے ہمیشہ کا جہنم ہی کہا ہے وہ باقی رہ جائیں گے باقی سارے جہنم سے نکال لیے جائیں گے لا الا اور توحید کی برکت سے توحید کی برکت سے ہمارا شفاعت اہل توحید کا حق وہ اہل توحید جنہوں نے قبیرہ بنا کر رکھے تو ان کی توحید کی برکت سے ان کی شفاعت ہوگی جیسا کہ آگے ایک اور تفصیلی حدیث آ رہی جس کے بعد حدیث نمبر 6111 جس کے رابع عمران امن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ارشاد فرمایا خواج ووم و بے شفایت محمد جہنم سے نکالا جائے گا کس کی شفاعت سے بشفاعت محمد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے یہ شفاعت اخراج جہنم سے نکال جانے کی شوائے یہ آہل توحید کا حق ہے فیصد خلون الجن ذرا جو جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے بھائی سمعن الجہنمی یون اور ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا اور ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو وہ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو وہ جہنم یون کے نام سے پکارے جائیں گے اور ایک حدیث میں یق ابو بین آیون ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا ہا الائے اوتقاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جن کی گردنیں جکڑی ہوئی تھی جہنم کی آگ میں اللہ نے ان کو آزاد کر دیا اور جنت کا داخلہ صاف فرما دیا یہ اللہ تعالیٰ کی آزاد کردہ ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی ختم کر دے گا کہ ان کو جہنمی کے نام سے لوگ یاد کریں گے یا جہنمیین کہیں گے یا توقع اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ چیز ختم کر دے گا اور بالکل ان کا جو جہنم میں جانا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جانا لوگ لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا اور مٹا دے گا جی آگے حدیث اس کے اور بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس میں یہ قصہ ہے کہ جو بار بار بیان ہوتا رہتا ہے اور اور یہ کتاب اور میں پہلے گزر چکا ہے یہ قصہ ہارثہ بن سوراخا کا جو بدر میں شہید ہو گئے تھے تو ان کی والدہ ام ہارثہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو ان سرماج ہیں کہ انا اما ہارسا ام حارسہ حارسہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کیا کہا اور ہارثہ کیا ہے وقت حالان کا حارثہ تو یوم بدر اور حارثہ بدر والے دن شہید ہوفا بہو غورب سہم انہیں ایک انجانہ تیر لگا یعنی کہاں سے آیا کس نے مارا پتہ نہیں چلا اور اچانک وہ تیر ان کے جسم میں پوست ہو گیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی تو پتہ نہیں چل رہا تھا وہ تیر کہاں سے آیا اب ہو سکتا کسی مسلمان نے پھینکا ہو اچانک ان کو لگ گیا ہو اس لیے ان کی والدہ پریشان تھی کہ میرا بیٹا شہید تو ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا اس کی قربانی قابل قبول ہے یا نہیں ہے چلانچی یہ معلوم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئی یا رسول اللہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم قد علم تھا موقع تھا من ہارسدل آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں حارثہ کا کیا مقام ہے میرا بیٹا ہے اور مقام اس کا بہت اونچا ہے میرے دل میں اس کے لیے شرف ہے اس کے لیے بڑی تقریر ہے کیونکہ میری بڑی خدمت کرتا ہے بڑی خدمت کرتے ہیں یعنی والدہ کی حسن خدمت کی حارثہ کا بڑا شرف تھا ان کا خیال رکھنا کھلانا پلانا اور سارے امور کی دیکھ بھال کیونکہ ان میں حارثہ اکیلی خاتون تھی نہ اس کا شوہر تھا نہ اس کا بھائی تھا نہ اس کا والد ایک اکلوتا ایک بیٹا ہی تھا جو ان کا ایک سہارا تھا اور بڑی خدمت جو ہے وہ گزاری کیا کرتا تھا اور اب وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی تو یہ خاتون نبی علیہ سے پوچھ لیا کہ انکان پھر جنت لم اب کی اگر وہ جنت میں گیا ہے تو پھر میں نہیں رہوں گی پھر مجھے صبر اور قرار آ جائے گا کہ میرا بیٹا شہید ہوا اور میرا بیٹا جنتی ہے جنت میں چلا گیا اور میں ایک شہید بیٹے اور جنتی بیٹے کی ماں ہوں پھر میری منت ممتا کو قرار آ جائے گا بھائی اللہ سعود ختر आप देखेंगे آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں اگر اللہ نے قبول نہیں کیا اور میرے بیٹے کو جنت نہیں ملی تو پھر میں صبر نہیں کر سکوں گی اور جو صبر وقرار کے سارے بندھن ٹوٹ اور میں بے قراری میں بے پہاشا رو گی پیٹوں گی اللہ فقاد اللہ تو رسول الرسم نے ام حادثہ سے کہا احبل تھی کہ کیا تو پاگل ہو گئی ہے یہ حبل کمانا فقد العقل عقل کو گم کر دینا عقل سے معروم ہو جانا فرمایا کہ تمہیں بیٹے کے بچڑنے کا صدمہ ہے وہ بدر کا شہید ہو اس کے بارے میں یہ سوال پوچھ رہی ہے احاوت تھی کیا تم پاگل ہو چکی ہو یا تم بے ہو چکی ہو اجنت الواحدت الحیہ کہ جنت ایک ہے انحا جنان کا فیورا بے شک جنتیں بہت ہیں جنان جمع جنت کی جنتیں بہت ہیں بہ انحف الفردوس اللہ اور تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں گیا ہے اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اس کا جو ٹھکانہ اور مقام ہے جنت الفردوس ہے جو سب سے اعلیٰ جنت نویرام کے حدیث ہے ادا سألتم تو اللہ فصل الفردوس اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو فن عاد الجنت کیونکہ جن الفردوس پوری جنت میں سب سے اونچی و اوسط ہو اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت سب سے بہترین وہ فوق عرش الرحمان وہ جنر الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے جنت الفردوس سے ہی جنت کی ساری نہریں جاری ہوتی ہیں تو سب سے اعلیٰ جنت ہے یہ اور امن حارث تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں عطا فرما دی یہ حدیث جو ہے اس میں جنت کی ایک حقیقت اور حیثیت بیان ہوئی اور یہ کہ جنت بہت سی قسموں کی ہے اور یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ قسم جنت الفردوس ہے اور مزید نبی علیہ السلام نے فرمایا غذبہ فی سب اللہ اور روح تن خیگ دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے صبح کو گھر سے نکلنا یا شام کو گھر سے نکلنا خیگن دنیا معافی ہا پوری دنیا بافی ہاتھ سے بہتر ہے غدہ کو مانا صبح نکلنا جہاد کے لیے روحا کو مانا شام کو نکلنا جہاد کے لیے فرما کہ یہ دنیا سے بہتر ہے مانا اس صبح شام جنگ کے لیے جانے کے نتیجے میں اللہ تعالی جو مقام اور جنت ظاہر فرمائے گا یہ پوری دنیا میں معافی سے قیمتی ہو ایک بندے کا ٹھکانہ دنیا میں معافیا سے قیمتی ہوگا بالا خواب و خوصی آحد موضوع ہی من ج میں نے دنیا میں مافیہ اور تمہارے جو نیزے کی جو مقبے میں جہاں سے نیزے کو پکڑا جاتا ہے جو ایک مشت کے برابر ہوتا ہے یا موض و قدر میں ہی یا اس کے قدم کی جگہ جو ہے کتنی جگہ ہوگی وہ جنت میں اتنی سی جگہ خیر و من دنیا میں معافیا پوری دنیا میں معافیا سے بہتر ہے یہ میزا پکڑنے کی جگہ یا پاؤں رکھنے کی جگہ جنت میں اتنی سی مل جائے اتنی سی جگہ پوری دنیا میں معافیہ سے قیمتی یہ جنت کی قدر و قیمت ایک بالش جنت کی پوری دنیا سے قیمتی ایک قدم رکھنے کی جگہ جنت کی پوری دنیا سے قیمتی اس لیے فرمایا کہ اللہ انصراض اللہ گا لیا خبردار لوگوں اللہ کا سودا بہت ہی مہنگے جنت بہت ہی مہنگی اللہ کی مخلوق ہے یہ بہت ہی قیم اس مہنگے سودے کے لیے تم بڑے اونچے عمل کرنے پڑیں گے تاکہ اس کی اہل بن سکو اتنا مہنگا یہ سودا ہے کہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ یا ایک بالش جگہ یا ایک مٹھی کے برابر جگہ پوری دنیا سے قیمتی اور یہ اللہ کا فضل اس نے اپنے بندوں کو ہزار فرمانی کہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا آگے حدیث آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کتنا ٹکڑا راٹ فرمائے گا جتنی یہ زمین ہے اور اس کے دس گنا اور اتنی قیمتی اللہ کی عطا ہے اتنا قیمتی خزانہ کہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ایک بالشت کی جگہ ایک مٹھی کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی اور اللہ کی عطا کی وسط اور فراخی کہ جو سب سے آخر میں جا رہا ہے اسے اتنی جندت دے گا اتنا ٹکڑا دے گا جتنی یہ زمین ہے اور اس کا دس گنا ہو کہ ان من اور اگر جنت کی عورتوں سے کوئی عورت کو دیکھ لے بہن تو جو پوری زمین ہے مشرق سے مغرب تک ساری روشن ہو جائے نور سے بھر جائے صرف حور زمین کی طرف جھانک کے دیکھ لے ملت ماں ری اور پوری دنیا مشرق سے مغرب تک شمال کے جنوب تک پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے ایک ہور کے دیکھنے پر پوری دنیا مؤثر ہو جائے اور پوری دنیا منور ہو جائے ہر طرف نور پھیل جائے ہر طرف خوشبو پھیل جائے ایک انسان نیک عمل کر لے تاکہ اس ٹھکانے کو حاصل کرنے کا حل بن جائے ہمارا کے بعد نصیف ہوا اور اس کا دوپٹہ نصیف کا مارا خمار یعنی الخمار جنت کی حور کا دوپٹہ خیری من دنیا معافی ہے وہ بھی دنیا معافیا سے بہتر ہے پوری دنیا سے بہتر ہے دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے دنیا کی دولتوں سے بہتر دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں دنیا کی دولتیں ایک طرف ہوں جنت کی حور کا جو سر کا دوپٹہ ہے وہ اس سے قیمتی ہو گا. یہ دوپٹہ جو جنت میں گرو کے سروں پر ہوگا یہ بھی ایک طرح کی زینت ہوگی جو اس کے حسن اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہوگا اللہ تعالی سے بار بار جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ عملہ نسل ہو کل جنت بن اڑ اے اللہ ہم تو اسے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں اگر ہم تین بار یہ دعا کریں تو جنت خود بول اٹھتی ہے کہ یا اللہ اسے عطا فرما دے جنت جنت سفارش کر اور تین بار اگر جہنم سے پناہ طلب کریں جہنم بول اٹھتی ہے کہ یا اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لے اور مجھ سے اس کو بچا لے حاقظ حضیث اس کے راوی ابو حرا محدث امت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قالبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لا يدخل آحد لا يدخل جنت اللہ شکر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اسے دکھایا جائے گا اس کا جہنم کا ٹھکانہ وہ جنتی ہے جنت میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے داخلے سے قبر اس کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھائے گا مانا ہر بندے کے دو ٹھکانے تیار ہیں ایک جنت میں ایک جہنم میں اور قیامت کے روز حساب و کتاب کے بعد جس ٹھکانے کے عال ہوگا اس میں اس کو داخل کر دیا جائے گا جب داخل کیا جائے گا تو سامنے کا دوسرا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا اگر وہ جنتی ہے جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنم کا ٹھکانہ بھی اس کو دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیک تھا جنت کا مستحق بن گیا اگر تو نیک نہ ہوتا برا ہوتا تو وہ تیرا ٹھکانہ جہنم جس کو دیکھ کر اس جہنم کے شعلے دیکھ کر اپنے اس ٹھکانے کے آگ کی شدت کو دیکھ کر یہ زیادہ شکر ہو تاکہ اس کا شکر اور بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کی اور ہمدوس نہ کرے اس کا اور کھل کر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جہنم کے ٹھکانے سے بچا کر جنت کا داخلہ صاف فرما دی اور جن اور جہنم میں ایک شخص جائے گا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا لو احسن اگر تو نیک ہوتا تو وہ برا تھا گندے عقیدے کا جہنم میں جا رہا ہے اگر تو نیک ہوتا تو وہ تیرا جنت جنتکون علی حسرہ تاکہ جنت کے ٹھکانے کو دیکھ کر اس کی حسرت اس کی ندامت اور بڑے جائے اور وہ کفر افسوس ملے اور یہ ایک نفسیاتی اس کو عذاب ہوگا جہنم کا عذاب تو ہے ہی مگر یہ یاد کر کے وہ سامنے میرا جنت کا ٹھکانا تھا جس سے محروم ہو گیا تو اس کی حسرت میں اس کی ناراضگی میں اور جو اس کا ایک افسوس ہے اور اس میں اضافہ ہو گیا تو ثابت صابر کہ ہر شخص کے دو ٹھکانے تیار ہیں ایک جنت میں ایک جہنم میں اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے تو جنت کا مستحق ہے مگر جنت میں داخلے سے خبر اس کو جہنت میں اس کا ٹھکانا دکھایا جائے گا کہ اگر تو برا ہوتا شرک کرنے والا ہوتا بدتی ہوتا تو وہ تیرا ٹھکانا ہے تو یہ اللہ نے اسے بچا لیا اب اللہ کا شکر ادا کرے گا اور شکر ادا کرے گا اور اگر وہ برا ہے جہن میں اس کو داخل کیا جا رہا ہے داخلے سے خبر اس کو جنت کا ٹھکانا دکھایا جائے گا اگر تو نیک ہوتا واحد ہوتا سنت کا متمع ہوتا تو وہ تیرا ٹھکانا جس کو دیکھ کر اس کی حسرت اس کی ندامت اس کا تحسر اس کا افسوس اور بڑھ جائے گا اور اس کو نفسیاتی عذاب جو ہے وہ لاحق ہوگا بارک اللہ فیکم اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ رب ہمیں جہنم اپنی پناہ میں لے لے اور جنت الفردوز کا داخلہ تھا فرمان ایسے اعمال کی اور ایسا عقیدہ اپنانے کی توفیق دے کہ ہم جنت الفردوز کے مستحق بن جائیں واخر العوان